مکی صورت ہے اس کے اندر 119 آیات ہیں اور 11 رکو ہیں ٹھیک ہے سامنے رکھنی ہے یہ میں آپ کے سامنے یہ پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ مکی صورتوں کا جو اگر آپ اسلوب دیکھیں گے ایک انداز دیکھیں گے تو وہ آپ کو مختلف نظر آئے گا ان صورتوں کے جو مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتوں سے مراد جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں یہ بھی آپ کے سامنے کر دیا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی مکی صورتیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں یہ بات درست نہیں ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سورت کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا تو اکثریت کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ میکسیمم جو آیات ہیں وہ کس جگہ پر نازل ہوئی ہیں اگر وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں تو اس کو میکسیمم کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے ایسے ہی یہ صورت یونس ہے اس کے اندر بھی بعض مفسرین نے اس کی تین آی آیات کے متعلق چالیسویں آیت چوران، نم، چورانوے نمبر آیت اور پچانوے نمبر آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ مدنی آیات ہیں ٹھیک ہے بعض نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا ٹھیک ہے سورہ یونس یہ گیارہویں پارے کے اندر ہے ٹھیک ہے نا یہ جی گیارہویں پارے کے اندر ہے اور اس کے نام رکھا گیا حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورہ یونس ٹھیک ہے قرآن پاک کے اندر چھبیس امبیائی کرام کا ذکر آتا ہے چھبیس امبیاء کرام کا جو کہا جاتا ہے کہ کم و بیش اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ ہزار یہ کم و بیش کا لفظ ہوتا ہے کہ کم و بیش ایک لاکھ ہزار بھیجے تو قرآن پاک کے اندر تقریبا چھبیس انبیاء کا ذکر ملتا ہے دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے اس کے قرآن پاک کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا اس صورت کی اٹھانوے نمبر آئے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا ان کے نام کے اوپر ہی اس صورت کو سورہ یونس کا نام دے دیا گیا ٹھیک ہے اور مکی صورت ہے تو مکی صورتوں کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ مکہ کے مکہ میں جن لوگوں سے مخاطبت ہو رہی ہے جن لوگوں سے کلام کیا جا رہا ہے وہ ہیں مشرقین اور ان کے وہ تین چیزوں کو بڑی شدت کے ساتھ رد کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک توحید کو ایک رسالت کو اور ایک آخرت کو بار بار یہ سوال ہوں گے آپ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو یہ سوالات آتے ہیں قیامت کے متعلق سوال کر رہے ہوں گے کبھی آئیں گے یہ پوچھیں گے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی پھر کیسے زندہ ہو جائیں گے کبھی توحید کے اوپر شرک سب کو معلوم ہے کہ شرک کس طرح خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور رسالت کا بھی انکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہیں تو مشرک تین چیزوں کی شدت کے ساتھ رد کرنے والے توحید رسالت اور آخرت مکی صورتوں کا جو بنیادی مضمون ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک بیسک جو مضمون رکھا گیا وہ مکی صورتوں میں آپ ان چیزوں کو بڑا غالب دیکھیں گے توحید کی بڑی بات کی جائے گی توحید کو ثابت کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی دلائل کی طرف لے کے جائیں گے بھئی اپنے ارد گرد تو دیکھ آسمان و زمین میں غور کرو کہ اس کا بنانے والا کون ہے کیا ایک ہی ذات ہے یا اس سے زیادہ ہیں ایک, ایک ہی ذات ہو سکتی ہے ایک سے زائد نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے پھر رسالت کی بات کی جائے گی کیونکہ وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے اور اس طرح کچھ انبیاء کو ماننے والے تھے تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں تو توحید رسالت کی بات بھی کی جائے گی اور تیسری چیز آخرت, آخرت کے مضمون پر بھی بڑا زور دیا جائے گا بتایا جائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب پہلے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑنے کے اوپر قادر نہیں ہے جو پہلی دفعہ ایسے خوبصورت انسان کو ایک ناپاک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے تو وہ دوبارہ بھی قادر ہے کہ اسی انسان کو جب وہ بن چکا ہے تو دوبارہ اس کو لے آئے تو یہ تین چیزیں ایک مکئی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون جو ہیں اور اس لیے عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے اساسی مضامین ہیں اساسی اساس سے مراد ہے بنیاد بنیادی مضامین یہی ہی ہیں قرآن پاک کے اندر ان چیزوں پہ بڑا زور دیا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ایک چیز یہ جھلک نظر آئے گی دوسری بات مشرقین مکہ مشرقین عرب جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے ٹھیک ہے ان کے غلط طرز عمل جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا ان کی مذمت کی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اگر تم لوگ ابھی بھی بعض نہ آئے ٹھیک ہے تو تمہارے تمہارے لیے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تو یہ ان کو ایک تنبیہ کی جائے گی ایسے وارننگ دی جاتی ہے کہ ان کو وارننگ دی جائے گی ٹھیک ہے ان کو آواز کو میں تھوڑا سا وہ کر لیتا ہوں آپ دیکھیں کہ اب ذرا آواز اونچی ہوئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں تو ایک ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے طرز عمل کو چینج کرنا ہے اگر آپ نے اس طرز عمل کو چینج نہ کیا تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر ٹھیک ہے تین انبیاء کا ذکر آئے گا چار انبیاء کا کہہ لیں لیکن تین انبیاء یعنی بیسک کہ چوتھے جو نبی ہیں ان کا ذکر تیسرے نبی کے ساتھ ہی ہو جائے گا جو چار انبیاء کا ذکر آ رہا ہے حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر آئے گا حضرت ہارون علیہ السلام کا تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ حضرت موسا اور حضرت ہارون کا تقریباً جو قرآن پاک کے اندر ذکر آتا ہے تو وہ اکٹھے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے چار بن جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوگا دوسرا ذکر کیا جائے گا حضرت نو علیہ السلام کا اور تیسرا ذکر ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کا تو ان کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اٹھائیس اٹھانوے آئےت ہے اس کے اندر ان کا ذکر آئے گا اس کا نام ہی سورہ یونس رکھ دیا گیا ٹھیک ہے تو کافروں کو ایک بتایا جا رہا ہے اس میں کافروں کے لیے بھی سبق ہے سورہ یونس کے اندر اور مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کافروں کو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے رویہ جو آپ نے اختیار کیا ہے آپ نے اس کو چینج کرنا پڑے گا اگر یہی رویہ رہا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے امتوں کے ساتھ برا انجام ہوا ہے ایسے ہی آپ کے ٹھیک ہے یہ تو کافروں کو بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھے مخ... مخالفتیں آتی رہتی ہیں ہمیشہ جس طرح بھی مخالفت آتی رہے ہمیشہ فتح حق کی ہوا کرتی ہے مخالفت جتنی سخت ہو کہ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی بھی بڑی سخت مخالفت ہوتی رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری جو فتح دی ہے وہ حق کو دی ہے اور ہمیشہ جو اپنے نبی تھے ان کو فتح دی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر ایک پوری وہ بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اتنی سی ایک یہ وہ تھی کتاب جو اس کی جو شروع ہوگا شروع ہوتی ہے سورہ یونس شروع ہوتی ہے کتاب اللہ کے ذکر سے آپ دیکھیے گا کتاب اللہ کے ذکر سے میں نے آپ سے پہلے کہا نہ اب دیکھیں کتاب اللہ کا ذکر ہوگا پھر اگلی ہی بات جو آئے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق ہوگی کہ یہ جو مشرقین ہیں یہ تعجب کرتے ہیں کہ بھائی ان کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر تعجب کرتے ہیں تو ان کو بتایا جائے گا ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی جو آپ کو جو بھیجا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو انبیاء بنا کر بھیجا جاتا رہا ہے اور یہ مشرقین بھی مانتے تھے جیسے کہ ہم کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ مانتے تھے مشرقین عرب مکہ کے جو قریش تھے یہ بھی وہ مانتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت ابراہیم یا پہلے ہیں تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا خاتم النبی ہی تو یہ ایک پوری کی پوری اسے بتایا جائے گا پھر انسان کو غور و فکر کی دی جائے گی کہ بھئی تم غور و فکر تو کرو آسمان و زمین میں غور و فکر کرو دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے کیسے بنایا آسمان و زمین کو ٹھیک ہے یہ کائنات کا سارا نظام یہ بتا رہا ہے کہ اس نظام کا کوئی چلانے والا ہے ٹھیک ہے تو اب اس اب ظاہری بات ہے کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو مانیں گے کچھ ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے یعنی دو گروہ بن جائیں گے دو گروپس بن جائیں گے ایک گروپ کیا ہوگا حق والا اور ایک گروپ ہوگا انکار کرنے والا ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں تصدیق کرنے والا تصدیق کا مطلب ہے کہ اس کو مان لینے والا اور ایک ہوگا تکزیب کرنے والا اس کا انکار کرنے والا تو یہ دو گروپ سامنے آتے ہیں ٹھیک جو تصدیق کرے گا اس کو ملیں گے باغات ٹھیک ہے اور جو تقزیب کریں گے اس کا انجام آگ ہی آگ ہے یہ ساری کی ساری جو اتاروں اس کے اندر پورا ایکو چل رہا ہے لیکن پھر یہ بتایا جائے گا کہ آخر انسان تقزیب کرتا کیوں ہے ٹھیک ہے تقزیب کیوں کرتا ہے انسان کی آخر وجہ کیا ہے کہ انسان انکار کیوں بیٹھ کر بیٹھتا ہے قرآن اسی اسی آپ صورت میں دیکھیں گے کہ آئے گا کہ انسان کی طبیعت میں اجلت ہے جلدی پن جلدی پن جیسے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جلدی پن ہوتا ہے جلدی ہر کام کو جلدی چاہتا ہے تو انسان کی طبیعت میں بھی اجلت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی اجلت کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بھی عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے یہ آئے گا اس کا ذکر آئے گا جو انشاءاللہ ہم آج ہی پڑھیں گے سارا کا سارا اس کے اندر پتہ چل, چلے گا کہ تقزیب کرنے کی وجہ بتائی جا رہی میں نے بتایا نا دیکھیں دو گروپس بنا کرتے ہیں ایک گروپ ہوتا ہے جو تصدیق کرتا ہے ایک گروپ ہوتا ہے جو انکار کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی بتائیں گے کہ دیکھو انکار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت میں ہے جلدی پناہ اجلت ہر چیز کو چاہتا ہے جلدی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑے سے نفع کے لیے کیا کرتا ہے بڑے نفع کو چھوڑ دیا کرتا ہے تھوڑے سے نفع لیکن کہتا ہے کہ جلدی نفع مجھے مل جائے تو اس وجہ سے یہ تقسیب کر بیٹھتے ہیں اور اسی تقزیب کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی دعائیں مانگ لیتا ہے کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی عذاب کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ ہوگا پھر حضور یہ جو مشرقین ہے بازی جی عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے مشرقین ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استحزا مذاق کے طور کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں یہ وہ ہوگا کہ جواب دیتے تھے کہ بھی دیکھو میں مجھے اس میں اختیار نہیں ہے یہ میں خود قرآن پاک میں خود نہیں بناتا یہ تو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتا ہے تو میں کیسے اس میں تبدیلیاں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر یہ ایک چیز بتائی بھی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشرقین مکہ کے سامنے تھی کیا مشرقین مکہ کے سامنے تھی کہ دیکھیں چالیس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں زندگی گزاری چالیس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو صادق نہیں کہا ان لوگوں نے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکب ہی صادق اور امین صادق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے آئے. ہمیشہ سچ بولنے بولنے والے والے ہیں ہمیشہ اور یہی ایک بات تھی کہ جس وقت حضرت ابو سفیان گئے ہیں ہریکل کے دربار کے اندر جب ہریکل نے تو ہیریکل نے پوچھا تھا کہ کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں تو اتنا ان کو یقین تھا ایسے تھا کہ حضور झूठ وسلم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے جھوٹ ہی نہیں بول سکتے تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ یہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو ہیریکل نے اس پر ایک بات کی تھی انہوں نے کہا کہ جو آدمی لوگوں کے اوپر جھوٹ نہیں باندھ سکتا خود جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ ایک آدمی نے ٹھیک ہے جس کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے اس نے کبھی لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھا تو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے اور وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اگر اللہ کے دل نہیں بھی روک السلام علیکم آواز آگی جی آواز آگی okay. یہ اچھا اسی صورت میں وہ آئے گا اور یہ بڑی مشہور ہم سنتے بھی رہتے ہیں اسی صورت کے اندر یاد رکھیے گا سورہ یونسی میں ذکر آئے گا کہ مشرقین مکہ ویسے تو بڑے بتوں کو پوجتے ہیں بڑے بتوں کو پکارتے ہیں کبھی کس بت سے کیا مانگ رہے ہیں کبھی کس بت سے کیا مانگ رہے ہیں لیکن جس وقت ان پر کوئی مصیبت آتی ہے مصیبت جس وقت آتی ہے تو یہ جو مشرقین ہیں سختی اور مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہیں سورہ یونس ہی میں ذکر ہے سورج یونس کا نام یاد رکھیے گا کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب مشرقین مکہ ویسے تو بڑے بوتھوں کو پوچھتے تھے کوئی کس سے کیا مانگ رہے ہیں کسی بوتھ سے کیا مانگ لیکن جس وقت کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت وہ ایک ہی یعنی اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسی کے اندر آئے گا ٹھیک ہے یہ اس کی پھر آگے کیا کہا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تمہیں رسک کون دیتا ہے ٹھیک ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے بے جان سے جاندار یعنی بے جان سے جاندار ٹھیک ہے اور پھر جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے یہ ساری کے ساری اس کے اندر میں بتایا نا توحید رسالت آخرت توحید رسالت آخرت میں یہ پورا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو سورہ یونس کا خلاصہ ہے ٹھیک ہے اگر کچھ سمجھ نہ بھی آئے تو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ہم تو چلیں گے اس کے اندر لیکن میں یہ صرف ایک آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں پوری کی پوری کی ایک وہ آ جائے خلاصہ سا آج ہے کہ کیا اس پوری سورت کے اندر بات کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے پھر یہاں اسی سورت میں چیلنج بھی ہوگا وہ اور جگہ میں بھی چیلنج ملے گا یہاں پر چیلنج کہ بھائی اگر یہ کلام ہے اگر یہ کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی بنا کر دکھا دو سورج جنس میں چیلنج آئے گا وہ ان کو چیلنج بتایا جا, کہا جائے گا کہ تم لوگ یہ کہتے ہیں نا انکار کرتے ہو کہ, ان, کہ اللہ تعالی کا کلام نہیں ہے تو لے آؤ سورت بنا کر لے آؤ اگر انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو جا کر کلام لے کر آ تو یہ ایک چیز یہ کیا جائے گا اور عرب و اجم میں سے عرب ہو یا اجم ہو جس میں سے جس کو بھی بلانا چاہتے ہو بلاؤ ٹھیک ہے تو یہ اس وہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب پھر یہ ایک چیز جو آخر مشرقین مکہ نے انکار کیوں کیا تھا میں نے ایک تو بتایا کہ وہ اجلت جلدی پنا السلام علیکم السلام آواز آ گئی جی آواز آ گئی تو میں آپ کے سامنے آس کر رہا تھا کہ اگر کی حالت کی وجہ سے کوئی بندہ انکار کرے تو اس کو پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے نصیحت کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ آرام سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے گی یہ ایک پورا کا پورا وہ ہوگا اس کے اندر ساری کی ساری وہ چلے گی ٹھیک ہے پھر قصہ تین قصے میں نے آپ سے سامنے کر دیے حضرت نول السلام کا قصہ ذکر ہوگا ٹھیک ہے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لوگ مانے نہیں چند لوگوں نے اسلام قبول کیا باقیوں نے اس, یعنی اسلام سے مراد یہی یہ ہوتی جب کہا جائے گا نا اسلام قبول کیا مطلب کہ اس وقت کے نبی پر ایمان لائے ٹھیک جب اسلام کا لفظ بولا جائے کہ اگر پہلے ان کے اوپر ایمان لائے اب یوں کہہ لیں کہ ایمان لائے ٹھیک ہے تو حضرت نورسلام کے اوپر چند لوگ ایمان لائے ٹھیک ہے پھر حضرت موسا اور سہار علیہ السلام کا قصے کا بھی بیان کیا جائے گا کہ اب فیرون جیسا خدائی کا دعوے دار ہے خدائی کا دعوے دار ہے ان کا مقابلہ حضرت اور موسا کر رہے ہیں ٹھیک ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا وہ ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے اندر ان کے نام کے ساتھ ٹھیک ہے چار جگہ پر آیا چار جگہ کے اوپر یاد رکھیے گا حضرت یونس علیہ السلام کا نام جو قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے چار جگہ پر ہے نام ان کا اور دو مقام پر ان کو جو ہے نا یعنی مشلی والا ٹھیک ہے نا صاحب الہوت یا ٹھیک ہے تو دو جگہ پر ان کا لقب جو ہے مچھلی والا جس کو ہم کہیں گے مشلی والا تو دو جگہ پر ان کا جو ہے وہ لکب استعمال ہوگا چار جگہ پہ نام استعمال یعنی یونس کا نام استعمال ہوگا یونس اسلام کا اور دو جگہ پر ان کا لکب استعمال ہوگا ٹھیک ہے صفت جو ان کی صرف سمجھ لیں یہ ان کی صفت ہے اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا واقعہ یہی تھا کہ اپنی قوم کے ایمان لانے کی وجہ نہیں تبلیغ کرتے رہے تبلیغ کرتے رہے قوم مانی نہیں جب مانی نہیں تو مایوس ہوئے اور مایوس ہو کر یہ سمجھے کہ اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر اللہ کا عذاب یقینی دیکھ لیا تھا کہ بس اللہ کا عذاب آنے والا ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے ڈائریکٹ حکم نہیں ملا تھا کہ بھائی ابھی آپ بستی چھوڑ کے چلے جائیں ٹھیک ہے وہ یہ سمجھے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس لیے مجھے بستی چھوڑ کے چلے جانا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر بعض لوگوں کو بڑی غلطی بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے تفسیر کے اندر آج کل تو انہوں نے نکال دیا اپنی تفسیر سے ایک تفسیر جس میں پہلے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو نبی کی شان کے خلاف ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آج کل جو جدید تفسیر ان کی آ رہی ہے تو اب ان کے بعد والے لوگوں نے جو مفَصر تھے وہ عالم تو پورے نہیں تھے لیکن ان کے بعد والے لوگوں نے اس کو نکال دیا آج کل کی تفاصیر کے اندر سے تو حضرت یونس السلام یہی سمجھے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے یہ رہتے کس جگہ تھے یہ تھی جگہ تھی نینوا نینوا ایک جگہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جب اس جگہ پہ جائیں گے اس جگہ میں بحث کروں گا کہ نینوا کی جگہ کیا آج کل کے حوالے سے کیا ہے اور آج کل کتنا اختلاف پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اسرائیل والے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ جو علاقہ عراق ورا بظاہر زیادہ جو لگتا ہے یہ عراق کا علاقہ تھا ٹھیک ہے اس میں پھر دو آگے وہ آ جاتے ہیں موسل کا علاقہ بس کہتے ہیں جی جو کوفہ کا علاقہ ہے کوفہ ہے یا یہ موسل کا علاقہ عراق کے اندر ہی ہے دو نام آپ سنتے رہتے ہیں کوفہ کا نام تو بڑا مشہور اور موسل کا لفظ بھی جو ہے یہ بھی مشہور ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس, جو یہودی کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو نینوا کا علاقہ تھا ابھی آپ صرف اس چیز کو سمجھیں کہ بس وہ نینوا کا علاقہ تھا نینوا کے اندر تھے۔ تو وہاں سے سر زمین چلے گئے تھے آگے جب گئے تو کشتی میں سوار ہوئے جب کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں توغیانی پیدا ہوئی توغیانی پیدا ہوئی انہوں نے پھر وہ پورا قصہ چلے گا پانی کے اندر چھلانگ لگائی یہ چلے گئے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اس مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھا ٹھیک ہے چالیس دن تک وہ وہاں پر رہے اندھیروں کے اندر ٹھیک ہے اور وہاں پر وہ لا اللہ انتا سبحانا کامین یہ پڑھتے رہے ٹھیک ہے پھر دوبارہ مچھلی کیا وہ توبہ استغفار یعنی کہ سچے سے یعنی یہ سمجھ یعنی کہ انہوں نے گناہ کیا تھا یاد رکھیے گا انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوا کرتے ہیں انبیاء گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ایک اتحادی غلطی تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ بھائی اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے کہ بھائی عذاب آ رہا ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں وہ نکل گئے تھے پیچھے قوم کو جب پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تو وہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی میدان میں نکلے شہر میں جا کے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالی نے جو عذاب کے با... عذاب آیا ہوا تھا اس کو ٹال دیا واپس اس کو عذاب کو ٹال دیا قوم کی سچ... توبہ کو قبول کر لیا اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے پھر مچھلی نے دوبارہ ان کو باہ... ساحل پر وہ کر دیا وہ پڑے رہے وہاں پر پھر اس طریقے سے پورا ایک حصہ ذکر ہوگا کہ ہوا کیا اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ایک پوری اس کے اندر یہ پوری میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس سے بتانا کیا مقصود ہے ٹھیک ہے کہ یہ جیسا کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ ایسا کرتی ہے تو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے بڑا ہی یعنی ان کی بات نہیں مانی انہوں نے نہیں مانی لیکن حق ہمیشہ فاتح رہا حق کو ہمیشہ فتح ہوئی ٹھیک تو یہ ایک پوری کی پوری صورت کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا پھر میں چھوٹا چھوٹا خلاصہ بھی کرتا جاؤں گا جس وقت ہم اس کی رکو وائز چلتے جائیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں سورہ یونس کو سٹارٹ کرتے ہیں باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم را ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس سورہ یونس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس سکرین کے اوپر یا آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ میں ترجمہ کرتا جاؤں تو کے سامنے ایک وہ پورا آتا جائے کیونکہ یہ ہمارا ایک جل رہا ہے تو سبق میں یہ ہے کہ انسان کے سامنے کم از کم وہ قرآن پاک کھلا ہوا ہو ٹھیک ہے اگر سکرین کے اوپر کھول سکتے ہیں تو سکرین کے اوپر کھول لیں یا اگر جو ہے وہ ویسے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی آگے یہ جی انہوں نے لکھ بھی دیا نورمان بھائی نے جو ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر آگے جی اب آگے علیم را آیات الکتاب الحکیم میں نے آپ کے سامنے خلاصے میں بات کی تھی میں دیکھے بتا جاؤں گا آپ کو میں نے خلاصے میں ذکر کیا تھا کہ سورت کا ابتدا ہوگی کتاب کے ذکر کے ساتھ کتاب کے ذکر کے ساتھ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے کتاب کے ذکر کے ساتھ یعنی آیات کے ساتھ را حروف مق مقطعات قطع سے ہے قطع کا مطلب ہے ٹوٹے ہوئے ٹھیک ہے نا مق کا مطلب ہے ٹوٹے ہوئے حروف اس نے پڑھتے کیسے ہیں لام را تو یہ اس, کا اس کے معنی کے بارے میں کہ اس کے کیا میننگز کیا ہیں معنی کیا ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں ٹھیک ہے اس کے اس بس اتنی سی ہم نے وہ کرنی اس پہ زیادہ ہم نے بحث کرنی نہیں ہے اس کے معنی کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معنی جانتے ہیں کہ یہ کیا معنی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کلام السلام علیکم آواز آ گئی مس معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ نیٹ شد سلو ہے یا بظاہر تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے لیکن تو تل آیات تل کے بارے میں عرض کر رہا تھا آپ سے یہ اس میں اشارہ ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں اشارہ ٹھیک ہے تل آیات الکتاب الحکیم تل آیات الکتاب ترجمہ اس کا دیکھیے گا آیات کا مطلب آیت ہے کتاب سے مراد کتاب ہے یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں الحکیم جو حکمت سے بھری ہوئی ہے یعنی یہ قرآن پاک جو ہے یہ قرآن پاک ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے تو یہ آیات اس کتاب, یہ, یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو حکمت سے بھری ہوئی ہے یعنی وہ کتاب یہ دو کتاب کے متعلق پھر میں نے خلاصے میں بیان کیا تھا یہ ذکر کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق تعجب کیا کرتے تھے اگلی آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی بات کی اکان لن نا سے اکان کیا لوگوں کے لیے تعجب یہ تعجب کی بات ہے اکان لن نا سے عجبن کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کیا تعجب کی بات ہے اس کے آگے ذکر ہونے والا ہے ٹھیک ہے ان اوہی نا الا رجول منہ کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وہی نازل کی ہے ٹھیک ہے ان ٹھیک ہے نا ان اوہ کہ ہم نے وہی نازل کی اوہی نا کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے وہی نازل کی الا رج المن ہم انہیں میں سے ایک آدمی پر وہ کہتے تھے نا کہ بھائی ہمارے وہ... ہمارے جیسے آدمی پر وہ بھیج دی ہے ٹھیک ہے کچھ کوئی فرشتہ لے کر اترتا کوئی فرشتہ آتا ہوتی تو حضور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے لیے کیا تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان جیسے انسان میں وہی نازل کر دی ہے تو ان اوحینا کہ ہم نے وحی نازل کی منہم انہی میں سے ایک آدمی پر کیا وہی نازل کی اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بھی کیا کرو پیغمبر کا کام بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے ان انزر ناسا کہ آپ کیا کریں کہ وہ کیا کرے اناسا ان کہ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ انضر انضر کا مطلب ہے ڈرانا ٹھیک ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤ انضر اناس ان نذیر کا مطلب ہوتا ہے نظیر کا لفظ مطلب ہوتا ہے نا حضور اسلم صرف ہے نذیر ٹھیک ہے کہ نذیر نذیر کا مطلب ڈرانے والا بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا تو لوگوں کو ڈراؤ انظر اناس ان آ کے لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ وہ بشیر الزین دوسرا کام ہے نظیر کا صرف ذکر آ گیا تو اب بشیر کا ذکر بھی ہوگا کہ ڈراؤ تو دوسری طرف کیا ہوگا وہ بشیر بشیر اور جو لوگ ایمان لائیں الزین عام جو لوگ ایمان لائیں بشیر بشیر کا مطلب ہے ان کو خوشخبری سناؤ ٹھیک ہے جو ایمان لائیں ان کو خوشخبری دو کیا خوشخبری دی جائے ٹھیک ہے ان لہم کدا مس کن ان ان لہم کدم کن ان دور کہ ان کے لیے کیا ہے ان دور ان کے رب کے ہاں میں توڑ توڑ کے بیان کر رہا ہوں پھر اس سے ترجمہ جب کرتے ہیں نا ایک لفظی جب ترجمہ بنایا جاتا ہے ایک ہوتا ہے لفظی, لفظی ترجمہ ایک ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک ہے کہ پورا کو پورا وہ کر محاورہ ترجمہ کرنا تو ان لہم ان کے لیے ٹھیک ہے سے مراد سچائی یعنی سچائی ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے یہاں پر قدامہ سد سے مراد کیا ہوگا بڑا پایا یعنی بڑا پایا ٹھیک ہے نا بڑا درجہ قدامہ سد سے آپ نے ترجمہ ہے بڑا درجہ ٹھیک ہے ان ان کے رب کے ہاں تو بشیر عام من کی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان نہ لہم کہ ان کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے قدم کہ ان کے رب کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے ٹھیک ہے اب یہ پیغام مسلمانوں کے لیے بھی دینا نبی کا کام ہے مسلمانوں کو بھی پیغام دے گا کافروں کو بھی بتائیں کافروں کو جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ بھئی ڈر جاؤ ڈر جاؤ تو اب وہ آگے دیکھیں کافروں کا آپ سنیں کیا کہتے ہیں کال ال کافرونا ان نہرمبین ٹھیک ہے لسا مبین کہتے ہیں کال ال جب کافروں کو یہ پیغام دیا گیا کہ بھئی ڈر جاؤ قیامت آنے والی ہے تمہارا اگر تم ایسے ہی ہو رہے تو دوزخ ہوگی سب کچھ تو کافروں کا وہ کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں کافروں نے کہا کول ال کافروں نے کہا ان نہ لساہر مبین کے بے شک یہ تو کیا ہے ان نہ بے شک یہ لساہر ساحر کہتے ہیں جادوگر کو ٹھیک ہے اس کا ہوتا ہے جادوگر ٹھیک ہے مبین کھلا جادوگر تو کہتے ہیں کافروں نے کیا کہا کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے ٹھیک ہے یہ تو کھلا جادوگر ہے تو یہ ایک یہ اتنی سی بات ہو گئی ٹھیک ہے یہ تو پورا وہ بتا دیا گیا اب اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے سنا بھی ہوگا بعض لوگوں اپنے بچوں کا نام بیٹوں کا نام شاہر رکھ دیتے ہیں ساحر اس کا معنی کیا ہے وہ تو جادوگر ہے ٹھیک ہے تو لوگ خیال نہیں کرتے کہ بھی ہم کون سا نام رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ناموں کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ساحر کا لفظ رکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ کافی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جی یہ تو کھلا جادوگر ہے کیونکہ جب ان کے اس کے جب قرآن پاک کی آیتیں آتی تھیں اور وہ دیکھتے تھے کہ واقعی ایسا کلام ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اس کے انکار کے لیے نوزب باللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم و جادوگر کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو یہ سارا بتایا گیا اب پھر وہی میں نے خواصے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے متعلق ان کہتے نا کہ ان نشانیوں سے افاقی نشانی ہیں افاقی نشانی سے مراد ہے جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بتائیں گے کہ دیکھو ان کو تو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ یہ نظام چل رہا ہے اس کو نظام کو چلانے والا کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگلی آئے کو دیکھیے کہتے ہیں اننا رب اللہ الزیح رب بکم اللہ الزی کہ بے شک یعنی کہ تمہارا پروردگار دگار انا کہ تمہارا پروردگار اللہ تمہارا پروردگار کون ہے وہ اللہ ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کون ہے پھر آگے بتا رہے الحیح یعنی اس کی صرف بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے اللزی خلا کا سماوات و الس نے کیا کیا خلق کا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ٹھیک ہے جس نے سارے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا فی ستت ایامن چھے دنوں میں یعنی چھ دنوں میں پیدا کیا چھ دنوں کی مقاح کیا بس میں ایک ترجمہ ایسا کروں گا کہ آپ کو اشکالات اگر چھ دنوں میں پیدا کیا تو میں مطلب چھ دن کی مقدار میں پیدا کیا اس میں بعض نے کہا کہ دیکھیں چھ دن ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کی مقدار کتنی ہے ایک ہزار سال ٹھیک ہے ایک ہزار چھ ہزار سال چھ ہزار تو چھ دنوں کی مقدار آواز ٹھیک ہے جی آواز ٹھیک ہے جی اچھا تو چھ دنوں کی مقدار میں پیدا کیا سما الشے سم مستوا الل عرشے پھر اس نے عرش پر استفا فرمایا اس نے عرش پر استفا فرمایا ٹھیک ہے اس نے عرش پر استفا فرمایا استفاع کے معنی ہوتے ہیں سیدھا ہونے کے ٹھیک ہے نا یا قابو پانے کے قابو پانے یا بیٹھ جانے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کیسے ہیں یہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہ استوا عرش تو اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرنی نہ سوچنا ہے کہ وہ اللہ تعالی عرش کے اوپر کیسے ہیں وہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں اس کے اوپر ہم نے نہیں جانا کہ جی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جی وہ کیسے ہوں گے عرش کے اوپر اللہ تعالی عرش کے اوپر ہیں تو وہ کیسے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ زیادہ غور نہیں کرنا تو میں تجمہ کروں گا سمتوال عرش پھر اس نے عرش پر اس طرح استفا فرمایا ہے کہ ایسے قابو پایا ہے یو دب کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں سے عرش کے اوپر سے ہر چیز کا انتظام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ چیز ساری چل گئی آگے ہے مامن, شفین مامن شفی شفیع کہتے ہیں شفات کرنے والا سفارش کرنے والا ٹھیک ہے نا کہتے ہیں سفارش کرنے والے کو عژن کہتے ہیں اجازت کو ٹھیک ہے اس آیت کے یعنی اس جو ٹکڑا ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا جس کو اللہ اجازت نہیں دیں گے اس کو سفارش تو بخشوانا تو بہت دور کی بات ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں جی پیر نے کہہ دیا مریدوں کو تم کچھ نہ کرو ٹھیک ہے ہم سارا ہم کر لیں گے تم پرواہ نہ کرو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہمارے بھی بعض دراز یہ کہہ دیتے ہیں جی بس صرف اور صرف کیا ہو جائیں آپ جی بس بیت ہو جائیں بس جنتی ہو گئے ایسا نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے کہ بیت ہو جانا صرف جنتی عمل کرنا پڑے گا عمل کرنا پڑے گا یا کسی کی اولاد ہونا صرف کافی نہیں ہے عمل کرنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ دیا ٹھیک ہے جی میں ریکارڈ کا میں وہ کرتا ہوں ریکارڈ کے حوالے سے ریکارڈ کر میں ان شاء اللہ وہ ابھی مجھے اس میں وہ سمجھ نہیں آتی کہ ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے ورنہ میں ان شاء اللہ خود کر کر لیا کروں گا پھر کل میں ان شاء تو پھر انشاء آپ سے ہی وہ کر لوں گا ٹھیک ہے انشاء اللہ صحیح ہے صحیح توپ, آج بھی لایا تھا لیپ ٹاپ تھا لیکن آج میری بات نہیں کی سوالے سے تو میں ان شاء تو شفی سفارش کرنے والا تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو خود عمل کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ یہاں پر رد کر رہے ہیں دیکھیں قرآن پاک کیسے وہ ہے کہ ہر ہر چیز کی کیسے ہمارے عقائد کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے عقائد کی اصلاح کیسے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں قرآن پاک کو پڑھتے جائیں لیکن کسی سے سمجھ کے پڑھیں عقائد کی اصلاح خود بخود ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو کوئی سفارش کرنے والا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا تو بخشوانا یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جی بخشوانا اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے بخشوائے گا ایک آدمی کہتا ہے جی کہ ہم س... گنا کرتے رہیں گے بس یہ ہمیں بخشوا لیں گے جی فلان آدمی بخشوا لے گا تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم سفارش نہیں کر سکو گے میری اجازت کے بغیر ٹھیک ہے تو اب پھر اگر اس آیت کو آپ دیکھیں گے نا تو وہی ایک چیز کہ جو سفارش کرنی ہے تو جب سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو جو جس کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے تو ہم نے کام کیا کرنا ہے ہم نے راضی کرنا ہے تو کس ذات کو راضی کرنا ہے اس ذات کو جو بخشنے والی ذات ہے عبادت کرنی ہے تو اس ذات کی کرنی ہے دعا مانگنی ہے تو اس ذات سے کرنی ہے کہ جس کو پورا ٹوٹل کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر ہم بندوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں بھئی اس کو خوش کر دو شاید ہم بخشے جائیں خوش کو خوش کر دو شاید ہم یہ ہو جائیں تو بھائی بندوں کو خوش کرو لیکن اس میں خوشنودی اللہ تعالی کی ذات کی رکھو کہ اللہ تعالی راضی ہوں گے بندے کی ذات مقصود نہ ہو اللہ تعالی کی خوشنودی مقصود ہو تو یہ ایس آیت کو آپ دیکھتے جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر یہ پورا اللہ تعالیٰ بتا رہے مام شفیع ٹھیک ہے اللہ ماد نہیں کوئی اس کے اجازت کے بغیر اللہ من باد از نہیں کا کیا مطلب ہے اس کی اجازت کے بغیر معامن من ٹھیک ہے کوئی بھی کیا نہیں ہوگا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اس کی اجازت کے بغیر ٹھیک ہے ترجمہ دیکھیے کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ظالم اللہ ربکم ظالم اللہ ربکم ظالقم اللہ وہی اللہ ہے رب کم تمہارا پروردیگار ٹھیک ہے ذالم اللہ وہی اللہ ہے رب کم تمہارا پروردیگار وہی میں نے آپ کو کہا نا فا ہو جب وہی پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو نا ٹھیک ہے لہذا فا ہو اسی کی عبادت کرو اب پھر ایک ایک کسم گا کسم گز السلام علیکم آواز آ جی ظالکم اللہ ربکم کہ وہی کیا وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار فا بدو ہو تو تم اس کی عبادت کرو ٹھیک ہے افلا تزک کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے اتنی تم ہم ہم تمہیں کھول کھول کے ہر چیز بتا رہے ہیں ہر پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہو تزک کروں نصیحت حاصل کرنا یا دھیان دینا ہلکا سا دھیان کرو گے تو یہ ساری کی ساری کائنات تمہیں خود کھول کھول کے بتائے گی کہ کون ہے اس کا بنانے والا تو ہلکا سا دھیان تو کرو سوچو تو سہی ٹھیک ہے اب پھر اسی کے پھر آگے وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دیکھو تم نے لوٹنا کس کی طرف ہے جانا تم نے آنا میری طرف ہی ہے یعنی اللہ ہی کی طرف تم لوٹو گے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے ٹھیک ہے پھر اللہ وہی اللہ ہے جو پہلے پیدا کرتے ہیں جب پہلی دفعہ پیدا کرتے ہیں پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا کیوں آخر پیدا کیوں کیا جائے گا ایک سوال اٹھے گا کہ جب ایک دفعہ پیدا کر دیا پھر دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے گا آگے بتایا جائے گا اس لیے تاکہ جب جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی آیا کرتا ہے رزلٹ آنے کے بعد جو بندہ پوزیشن لیتا ہے اس کو انعام ملا کرتا ہے جو فیل ہوا کرتا ہے اس کو تمبی کی جاتی ہے تو یہ سارا کا سارا آگے بتایا جا رہا ہے کہ اور ہوگا کیا یہ نہ خیال کرنا کہ ایسا ہو جائے کہ دنیا میں تم جس طرح بچ جاتے ہو کسی جگہ پہ رشوت دے کر انصاف نہیں ملتا وہاں پہ ایسا نہیں ہے ایک ایک ذرے کے برابر بھی انصاف ہوگا اگر ذرے کے برابر نیکی بھی کرو گے تو نیکی دیکھو گے اگر ذرے کے برابر برائی کرو گے تو اس کو بھی دیکھو گے ٹھیک ہے تو نیک عمل کرنے والوں کے لیے تو کیا ملے گا ان کو ٹھیک ہے ان کے تو مزے ہوں گے اور جو برے انجام کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے ٹھیک ہے دردناک قسم کا عذاب ہے کیوں اس کا سبب کیا ہے کہ ان کے دنیا کے برے اعمال ٹھیک ہے یہ اب اس آیت کی پوری ایک وہ ہے اب ترجمہ آپ دیکھیے گا ہے یعنی اس کی طرف مرضی حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹ مرضی حکم کا مطلب ہے کہ لوٹنا ہے ٹھیک ہے نا اس کی طرف جمین جمین کا مطلب ہوتا ہے سارے کے سارے ٹھیک ہے جمی کا مطلب ہے سارے کے سارے واد اللہ کا مطلب ہے اللہ کا وعدہ حق سچا ٹھیک ہے یب دخل کا لفظ آئے گا نا یب دیکھ نا بدا بدا کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ یعنی پیدا کرنا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پیدا کرنا جو خلق مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے یعید عید آدھا یو ہو ادا کرنا اعادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واپس ٹھیک ہے نا واپس دوبارہ لے کے آنا ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری کیا ہے اور آگے بتایا جائے گا لیجی اللہ زین عام من لیا تاکہ وہ بدلہ دے بدلہ دے لیجیا کا معنی ہوگا تاکہ وہ بدلہ دے ٹھیک ہے کن لوگوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کیے بالکش کا مطلب ہے انصاف کے ساتھ ٹھیک ہے اور شراب ان شراب کا مطلب تو شراب ہوگا من حمیم یہ کھولتا ہوا پانی جو ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی ہوگا ٹھیک ہے نا عذاب علیم کہتے ہیں دردناک دردناک علیم کا مطلب دردناک ٹھیک ہے ترجمہ دیکھیے الہ مرجی حکم جمیا ٹھیک ہے مرضی حکم اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے ٹھیک ہے اللہ حقا یہ اللہ کا وا سچا وعدہ ہے یہ سچا وعدہ ہے اس کو یہ نہ سمجھنا کہ ایسا نہیں ہوگا ہوگا یقیناً ہوگا ٹھیک ہے ان نہل کا یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں وہی پیدا کرتا ہے سما یو پھر وہ کیا کرتا ہے پھر سما یو پھر وہ دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا یو کا مطلب ہے نا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا کیوں پیدا کرے گا سوال آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا جواب فوراً دے رہے ہیں ہمارے ذہن میں سوال آیا اللہ نے کہا تاکہ تاکہ کیا لیا تاکہ بدلہ دے بدلہ دے کس کو اللہ عام جو ایمان لگ امل الصالحا تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو بدلہ کیسا دے بالکش یعنی انصاف کے ساتھ پورا کا پورا بدلہ دے یہ نہیں ہوگا کہ نیکی اتنی کی تو اس تھوڑی سی بدلا تھوڑا کم مل جائے نہیں, نہیں نہیں وہاں پہ بدلہ بھی کیا ہوگا انصاف کے ساتھ ملے گا بلکہ نیکی کرو گے تو دس گنا مل جائے گی لیکن اگر ایک گناہ کرے گا تو بدلہ ایک ہی گنا ہے ٹھیک ہے وہ تو اللہ کی رحمت کیا کرے گی ایک نیکی کو دس دے گی تو جنہوں نے نیک مال کیے ان کو انصاف کے ساتھ اس کا سلا دے والذین کفارو ایمان والوں کا ذکر ہو گیا اب آ گیا دوسرا گروہ میں نے ذکر کیا ہے دو گروہ دو گروہ ایک گروہ کا ذکر آیا تو دوسرے گروہ کا بھی ذکر کرنا ہے تاکہ خود بندہ خود ان کے درمیان دو راستوں کے درمیان چن لے کہ میں نے کون سے راستے پر چلنا ہے نیکی والے پہ چلنا ہے یا برائی والے پہ اللہ قرآن پاک کے اندر ذکر بھی کرتے ہیں تو دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے اکثر ایسا ہوگا جنت والوں کا ذکر آ رہا ہے جھرنوں والوں کا ذکر آ رہا ہے ٹھیک ہے جنت کا ذکر ہوگا جھرنوں کا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو یہاں پر بھی کیا ہے و لذینہ کفارو ٹھ وہ کفر اپنا لیا ٹھیک ہے نا وزینہ کفارو جنہوں نے کیا کر لیا کفر اپنا لیا لہم شراب تو ان کے لیے کیا ہے شراب ان تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے شراب ان کا مشروب پینے والی چیز حمیم کھولتا ہوا پانی ٹھیک ہے تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے وہ عذابن علیم اور دینے والا عذاب ہے عذاب ہے ٹھیک ہے؟ اب خود سوچیں اللہ جس کو علیم کہہ رہے ہیں وہ کتنا خطرناک عذاب ہے ٹھیک ہے کیوں آخر ان کو کیوں ایسا ہوگا آخر ان کا کیا قصور اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں ہم زیادتی نہیں کریں گے زیادتی خود کر رہے ہیں کیوں ہم کیوں کریں گے بیمہ کانو یک کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے بیما قانو یکرون کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے اس لیے ہم ان کے ساتھ ایسا کریں گے ہماری طرف سے زیادتی نہیں وہ خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہ ہو گیا السلام علیکم آواز آ رہی ہے جی آواز آ گئی جی تو ہاں آج اتنا ہی کاپی ہے ان شاء اللہ پھر کل اس کو تھوڑا سا تیز کریں گے آہستہ آہستہ اس کو چلائیں گے کوشش کیا کریں گے روزانہ ایک رکو کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ ٹھیک ہے لیکن ابھی اسٹارٹنگ ہے تو پھر ان شاء اللہ نو بجے سر ناپ کی کلاس ہوگی نو بجے ان باقی ساتھیوں کو بھی لائیں انشاءاللہ. پھر تھوڑا, تھوڑا اس کو تیز بھی کریں گے جی? سلام علیکم